جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا لئی سلیم تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا خافضت وہ ایک بالا کرنے والی چیز ہوگی ادھر جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی بل جی بلو اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا فَكَانَتْ هَبَاءً یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے وہ تم اور لوگوں تم تین قسموں میں بٹ جاؤ گے اوسح بل مئی منتی مسح جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا اوسح بل مشہب اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے الا وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے سل من مینل شروع کے لوگوں میں سے بہت سے وقلی لم مینل اور بات کے لوگوں میں سے تھوڑے آل سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر متکینی ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے فال ہی مخلد سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے ابری قو س ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر ل جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں ولحم طیر ہوں اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے وہ نئی اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہور لو لو ال ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی جز نو یا یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے لس مو اس جنت میں نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات لمت ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی بول مین اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا فی صدر مخضود وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں پل اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں وظل ممدود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں وما ام اور بہتے ہوئے پانی میں اور ڈھیر سارے پھلوں میں لَا کو وَلَا مَمْنُوعَةٍ جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی فوروشین فو اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں اننا ان یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے اجال ہند چنانچے انہیں کنواریاں بنایا ہے چوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے سل تم مینل جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے تم مین اللہ اور بہت سے بعد والوں میں سے اشب اب شیم اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں فی سمو میوں وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں من اور سیاہ دئے کے سائے میں لا بارد ولا الکری جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا یہ لوگ اس سے پہلے بڑے ایش میں تھے وہ کی اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا <لَمَبْعُوثُونَ> اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا او اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی ال اونین کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ مِيقَاتِ مجمون علم ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا او الْمُكَذِّبُونَ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو تم لوگوں کو من شجر من زقوم ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے پمال او نمن پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے شہری بون آل پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا شری بون شربل اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاز کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں ہنو ضول مدی یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی نحن فلولا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو فَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے آجز کر سکے ان نبدل لا کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے تم ان چل تَذَكَّرُونَ اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتا ہے پھر کیوں سبق نہیں لیتے ما تحرثون اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو تم نحن ہوں ضرور اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں لال نہ سول تم ت سک اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بھونچک کے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بل نہو محروم بلکہ ہم ہیں ہی نصیب۔ سرو الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو انتم انزلتموه من المزن ام نَحْنُ تمزنی کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو تم شجوت نی کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے جعلناها تذکرۃ و متاع للمقتین ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے پس سبح بسم ربک العظیم لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تصبیح کروسی اقسم بمواقع انجو اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں وہ انسم الالمون اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے نو قرآن کریم کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے لا لو امپرو اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں تنزیل من رب یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تم کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو انکم اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو بل پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے او ال تم اور اس وقت تم حسرہ سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو وہ نہو اکرو بو الا اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا فلولا ان غیر اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو وَرَيْحَانٌ جن تون تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أصحابِ <الْيَمِين> اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو سل من اوسح بل <الْيَمِين> تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے ظلم حمیم تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دو زخ کا داخلہ ہے حق اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے بسم لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تصبیح کرو